شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت اسلامیت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے ساتویں نقطے میں جاری ہے ساتویں نقطے میں استاذ محترم خلافت کے سقوط کے اسباب کا ذکر فرما رہے ہیں چار اسباب یہاں ذکر کیے جا چکے ہیں آج پانچویں سبب کا ذکر کیا جائے گا چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کا تخت نشین ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشینگوئی فرمائی تھی کہ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور بچے امیر بنیں گے امت اس آزمائش میں آخر گرفتار ہوئی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تعوضوا باللہ من سنت سبعین ومن عمارت الصبیان سن ستروی حجری سے اللہ کی پناہ مانگو اور چھوٹے بچوں کی حکومت سے چنانچہ تخت حکومت پر چھوٹے بادشاہ گدی نشین ہوئے جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور لڑکے بھی تھے بنویا کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا ہم چونکہ بنو عباس کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے بنو عباس ہی سے مثالیں پیش کریں گے بنو عباس کی خلافت میں مختدر باللہ اپنے بھائی مختفی باللہ کے جانشین بنے 295 ہجری میں اس وقت ان کی عمر صرف تیرہ سال تھی مختدی چار سو سرسٹھ ہجری میں خلیفہ بنے اس وقت ان کی عمر سولہ سال تھی مستظہر اپنے والد مختدی کے چار سو ستاسی ہجری میں جانشین ہوئے اس وقت ان کی عمر سترہ سال تھی سلجوکیوں کی حکومت میں ملک شاہ دوئم اپنے والد برقیہ روخ کے جانشین ہوئے اس وقت ان کی عمر صرف چار سال تھی سبحان اللہ محمود بن محمد بن ملک شاہ اول جس وقت تخت نشین ہوئے اس وقت ان کی عمر چودہ سال تھی اغخانوں کی حکومت فاطمی خلافت میں ظاہر بن حاکم بلا چار سو گیارہ ہجری میں جب تخت نشین ہوا اس کی عمر اس وقت سولہ سال تھی اس کا باپ حاکم اپنے باپ عزیز کا جانشین جب بنا تھا اس وقت اس کی عمر گیارہ سال تھی مستنصر اپنے والد ظاہر کا جانشین بنا چار سو ستائیس ہجری میں اس وقت اس کی عمر سات سال تھی العامر اپنے والد مستعلی جب عمر 5 سال تھی استاد محترم فرماتے ہیں معدری احکام اللہ ہی سیاح امرف الحادی مجھے نہیں معلوم کے اس طرح کا شیرخار بچہ دودھ پیتا بچہ کون سے احکام کے مطابق امر جاری کرے گا پانچ سو چوالیس ہجری میں اپنے باپ حافظ کا جانشین بنا اس وقت اس کی عمر سترہ سال تھی فائز اپنے باپ ظافر کا جب جانشین بنا پانچ سو انچاس ہجری میں اس وقت اس کی عمر پانچ سال تھی آدید اپنے دادا حافظ کا جب پانچ سو پچپن ہجری میں جانشین ہوا اس وقت اس کی عمر گیارہ سال تھی زنگیوں کی حکومت کا بھی یہی حال تھا گیارہ سال دس سال اس عمر میں ان کے بھی جانشین ہوتے رہے ہیں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جو حکومت چھوڑ کر گئے تھے اس کا بھی حال کچھ ان کے پوتوں کے دور میں اتنا اچھا نہیں تھا گیارہ سال دس سال چھ سال سات سال کے بادشاہ ہوئے ہیں ان کی حکومتوں میں اور تو اور چھ سو بارہ ہجری میں الملک العزیز اپنے والد الملک الظاہر غازی یعنی صلاح الدین ایوبی کے یہ پوتے ہیں الملک العزیز جس وقت چھ سو بارہ ہجری میں یہ بادشاہ بنے ہیں امیر بنے ہیں اپنے علاقے کے اس وقت ان کی عمر کیا تھی آپ کا کیا خیال ہے صرف تین سال تین سال کا یہ بچہ جانشین بنا ہے اپنے والد کا مملوکوں کی حکومت کا بھی حال کچھ جدا نہ تھا ظاہر الدین بیبرس چھ سو اٹھتر ہجری میں جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے بیٹے سلامش کی عمر سات سال تھی سات سال کی عمر میں وہ اپنے والد کے جانشین ہوئے سات سال چودہ سال سترہ سال گیارہ سال اس طرح کے بادشاہ ہوتے رہے ہیں اندلس کا بھی یہی حال تھا مرابطین کی حکومت کا بھی یہی حال تھا موحدین کی حکومت کا بھی یہی حال تھا دس دس گیارہ بارہ سال کے بچے تخت نشین ہوا کرتے تھے اور نتیجہ کیا ہوتا تھا استاذ محترم فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں اور لڑکوں کی تخت نشینی کی چند مثالیں ہم نے ذکر کی ہیں سب مثالیں ذکر نہیں کی ہیں جیسا کہ گزشتہ سبق میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مسلمانوں کی غلطی اسلام کی غلطی ہرگز نہیں ہے چونکہ حکومت امارت اور خلافت یہ شرائی نظام کے بجائے موروسی نظام میں بدل چکی تھی اس لیے باپ کا وارث اس کا بیٹا یا اس کا بھائی ہوا کرتا تھا اگرچہ وہ حاکم بننے کے قابل اور لائق نہ ہو تب بھی بطور میراث وہ تختنشین ہوا کرتا تھا وہاں ما لا يأتلف مع شریعت الاسلام اور یہ اسلامی شریعت کے موافق ہرگز نہیں ہے لأن شروط الخلافت ان يقوم اختیار الخلیفت على مبدأ الشورا وان يكون راشدا سلیم العقل ومن اہل العلم فضلا عن الشروط الاخرى اس لیے کہ خلافت کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ شوراوں سے منتخب کرے اور یہ ہے کہ وہ سلیم العقل ہو نیک طبیعت ہو سلیم الفطرت ہو اور صاحب علم ہو ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری شرائط ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں خلافت جب سے موروسی نظام میں بدلی ہے تو یہ تمام پریشانیاں مسلمان امت اور مسلمان معاشرے میں پھیلی ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں تخنشین ہو جایا کرتے تھے نتیجہ اس کا کیا ہوتا تھا نتیجہ اس کا ظاہر ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے تین سال سے لے کر سترہ سال تک کے یہ بچے اور لڑکے یہ کیا حکومت چلائیں گے چنا چین کا کوئی نائب ہوتا تھا جو کہ عملی طور پر اقتدار و حکومت پر قابض ہوتا تھا اور اسلامی تاریخ میں شاز و نادر ہی ایسے اچھے نائب اور نیک خصلت لوگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بادشاہوں کی صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ خدمت کی ہو بلکہ ان کی نظر عملی اقتدار کے بعد رسمی اقتدار کی طرف بھی ہوا کرتی تھی اس کی خاطر وہ جانشینی اور بیعت کی رسمیں ادا کر چکنے کے بعد اس چھوٹے بادشاہ صاحب کو اور اس لڑکے امیر المومنین صاحب کو نظر بند کر دیا کرتے تھے عملی طور پر بادشاہ یہی نائبین ہوا کرتے تھے اور پھر جب اس نائب صاحب کی رسم بیعت آدھا کی جاتی تھی تو بہت عظیم و شان تقریب اس کے لیے منعقد کی جاتی تھی بادشاہوں کا شاہی لباس وہ زیب کرتے تھے اور بادشاہوں کی طرح دھوم دھماکے سے وہ مجلسوں میں آیا کرتے تھے اور جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا جو اصلی بادشاہ ہے اسے یہ نائب اپنے کندھے پر اٹھا کر مجلس میں داخل ہوتا تھا اور کبھی کبھار یہ نو یہ چھوٹا بچہ مجلس کو دیکھ کر گھبرا کر رو پڑتا تھا جیسے کہ فاطمی خلیفہ فائز کے بارے میں آتا ہے پانچ سال کا بچہ تھا یہ جب اس کا وزیر عباس بن ابو عب الفرج سنہاجی اسے لے کر مجلس دیات میں داخل ہوا تو یہ پانچ سالہ فاطمی خلیفہ کا پیشاب نکل گیا خوف کے مارے اس نے وزیر کے مبارک کندھے پر پیشاب فرما دیا کرم ہی الوزیر استاد محترم فرماتے ہیں چھوٹے بادشاہ صاحب نے عزت معاب وزیر کے اوپر مہربانی کی بارش کر دی یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور لڑکے جب خلافت کے لیے منتخب کر لیے جاتے تھے اس کے بعد ان کا نائب عملی طور پر اختیار پر قابض ہو جاتا تھا اور ان بچوں کو اپنے ہم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ نظر بند کر دیا جاتا تھا جہاں وہ کود میں مشغول رہا کرتے تھے جیسے کہ فاطمی خلیفہ حافظ کے بیٹے زافر کے ساتھ ہوا سترہ سال اس کی عمر تھی خلافت کے لیے اسے مقرر کر لیا گیا خانیوں کا خلیفہ تھا یہ اور پھر اسے نظر بند کر دیا گیا اپنے ہم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ اور حکومت پر عملی اقتدار پر قبضہ نائیبین کا ہوا کرتا تھا میرے بھائیو ان غیر شریع اعمال کے نتیجے میں خلافت عمارت اور اسلامی حکومتیں روز بروز کمزور ہو جایا کرتی تھی عروج سے زوال کا سفر اس طرح جاری رہتا تھا ان اسباب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اسباب سے زوال کے فتنوں کے ان عوامل سے بچنے کی کوشش کریں اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی شکل و صورت میں اسلامی حکومت اسلامی خلافت و امارت عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی رکھی محمد وصحب ہی وصحبه اجمعین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ